اور جو حکم مانی اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں